ختم ہو پتا کرنے کے پہلے جو کچھ انسان زندگی میں ہونا ہے نہ ہونا ہے وہ اللہ کے بار کو تعالم دے بلکہ جان جو اللہ اس کے بعد انسان کی کوشش کا اتنی سو دخل ہے کہ ہونے یا نہ ہونے اور پھر انسان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہے میرے عزیزوں اور دوستوں دین کے بارے میں جتنے بھی جتات وارد ہوتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ خدا ان کے خطوط کی صحیح معرست کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبار تعالیٰ نے جن عقید پر اندیال علیہ السلام کے ذریعے سے مان لانے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت سے یا کر اللہ خبر بطالہ کی صفات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اس کی صفات اس کے اعمال اس کے اپال اس, اس کی قدرت کے ساتھ ہر چیز متعلق ہوتی ہے اور میں کہا کروں بات پہنچی پیری جوانی تک بات وہاں اوپر جا پنتا کرتی ہے تو اگر حقیقت میں تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ تقدیر کا مسئلہ امور طور پر ذہنوں میں آیا نہیں کرتا اور السلام نے بھی اسے کھو کر وزو کے ساتھ اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ جب معرفت میں دور ہوتی تو انسان اس کے پلے غلط نظر نظریات قائم کر دیا کرتا تو خدا کی معرفت کیونکہ تمام ہفتہ ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے اس بنا پر ہم اس بارے میں کالات میں پڑ جایا کرتے ہیں وہ مثال ہے ہم نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک ہاتھی تھا اور سات انڈے اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے ایک انڈے میں اس کو پیٹ پر ہاتھ پھیلا کہتا ہے دیوار کی طرح ہے کسی کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ آ وہ کہنے لگا پتون کی طرح کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی وہ کہتا ہے رسی کی طرح ہے کسی کے ہاتھ میں کان آیا وہ کہتا ہے کہ تو ہے پنکھے کی طرح ہے سات آدمیوں نے سات باتیں کہیں لیکن سچ سخت باتیں جو غلط تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا ہاتھی دکھائی نہیں دے رہا تھا آہ. اگر پورا ہاتھی دکھائی دیتا تو ان میں سے کون تصویر ایسی بات نہ کہتا اسی بنا پھر یہ دین کے مسلم کے اس وجہ سے بابل ہوتے ہیں دین میں کوئی کمی کو سائی نہیں ہم نے پورے دین کی تصویر کو دیکھا نہیں اس کے اس دکھ کو نہیں دیکھا جو کہ انبیاء دیا السلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر چھوڑتے ہیں تقدیر کا مسئلہ کا جہاں تک کا تعلق ہے تقدیر کا مسئلہ جہاں تک میرے علم ناقب کا تعلق ہے اس کا خیرا جو ہے یہ اللہ کی صفات کے ساتھ بندھا ہوا ہے حقیقت میں تقدیر اللہ حبار تعالیٰ کی مختلف صفات کا تصور ہے اور تقدیر پر مان لانا ایک معنی میں اللہ کی صفات کے نتائج اور اللہ کی صفات کے مختلف رخوں کو مان لینا ہے اگر آپ نہیں دیکھیے کہ تقدیر کیا ہے وہ تقدیر کس رخ پر دنیا میں چل رہی ہے اور یہ تقدیر انسانوں کو کس رخ سے انسانوں کو اس سے ماننے کا کہا گیا اور یہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں اس نے انسان کی قوت کو تھلک کر لیا یا نہیں تھلک کیا یہ مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ پہلی فرق ہوتی اور پہلی بات جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیے تقدیر الاحی جو ہے عربی لفظوں کے لحاظ سے اور لغت کے لحاظ سے ستر اور قطب و تقدیہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو حقیقت میں تقدیر جو ہے یہ ایک اندازہ ہے اللہ کا اندازہ, اندازہ, اندازہ, اندازہ ہے لیکن اللہ کا اندازہ ہم بھی اندازے لگایا کرتے ہیں انسان بھی اندازے لگاتا ہے اور انسان جو اندازے لگاتا ہے ان کے مطابق وہ اپنے ملک کی یا اپنے علاقے کی اپنے گھر کی یا اپنے شہر کی یا اپنی زندگی کی پلاننگ کیا کرتا انسان کو پورا ہی نہیں ہوتا یہ غیر سے ناواقف ہے ہم ہم سالہ پلاننگ کرتے ہیں پاؤں سال ہم نے منصوبہ بنایا دوسرا بنایا دوسرا بنایا ہمارا اندازہ یہ تھا تو اس وقت کتنا خرچ ہوگا اس کی ہو جائے گی اور منصوبہ کو ہم نے بنا لیا اور آمدن کی جہاں سے ہمیں امیدیں ہو گئی وہ ہمارے خدا میں مزاجی جو تھے ان کی فکل پر ان کی پر شکل گیا اور آمدن میں کچھ کمی ہو گئی ہمیں اپنے منصوبوں میں کثر محنت کرنی پڑ گئی پر پیچھے کرنا پڑ گیا اگر ہمیں اندازہ ہوتا جس وقت ہم پلاننگ کر رہے تھے آم دونوں کی جو ہیں ان میں کئی نافیں ہونے والی ہیں تو ان کو شروع ہی نہ کرتے لیکن کیونکہ ہمارا تھا اور انسان کا علم ہوتا ہے وہ کل کی خبر نہیں جانتا وہ کل کی خبر نہیں جانتا وہ اپنی بدھو پیچھے نہیں جانتا وہ اپنے ہاتھ اندر کو نہیں سمجھتا اس اس کا علم انتہائی جب انسان کا ناقص علم ہے تو اس ناقص عمر پر انسان کی پلاننگ جو بھی ہوگی وہ ہوگی انسان کتنی ان کا دعوی کر لے کتنی پلاننگ بنا لے اگر یہ پلاننگ انسان کی جو ہے یہ کامیاب اور بالکل صحیح بیٹھا سکتی تو دنیا میں جو بڑی بڑی کون جنہوں نے شکست کھائی مثال کے طور پہ کبھی آج سے کوئی اندازہ کیجیے تیس سال پہلے تیس سال پہلے جرمی میں ہٹنے پڑھنا رہا تھا کیا کسی کو اسے بہت گمان بھی آ سکتا تھا کہ وہ دنیا سے اس طور پر لکھ رہ جائے جس وقت وہ میونک میں آیا اور میونک کے بعد جس وقت اس نے بانٹک پر حملہ کیا ہے اس کے بعد جس وقت وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک سالے محافہ کی طرح اور جو اس کی ہر بات کو ہوتی تھی ہم اسے ایک انہ تقدیر سمجھتے تھے کہ یہ ہو کر رہے گا بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن تقدیر کے جو فیصلے اس کی اس کی یعنی اس کی جو اس کی تقدیر میں کی مسدت تھی اس کا اسے ٹھنڈ نہیں تھا اور اس کی میں اس پر رہا ہوں اس کی پلاننگ جو تھی کیونکہ اسے روپ کا دل نہیں تھا اس بنا سے تو سینتالیس تک وہ بچتا رہا اور پہلے رات پر جا کر یا جا کر اس نے جو شکت کھائی ہے تو وہ صرف نہیں اور وہاں تک پہنچا تو بالکل بہت سے غلط طرح دنیا کو کر گیا میں یہ بھارت کے طور پر بات ہے اگر اس سب کو ہوتا اگر آپ نے تو آپ اندازہ ہوگا کہ وہ سب اپنے اندازوں سے کیسے کر رہا تھا لیکن جب اسے پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا اور آخر میں وہ جس طور پر ہمارا ہے جو اس کے لوگوں نے جو بعد میں اس کے پیپر رومنس کے پیپر ٹائم ہو چکے ہیں دوسرے لوگوں کے پیپر وغیرہ شاید ہو چکے ہیں ان میں اگر آپ میں دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا رومنس نے اپنے پیپر میں لکھا ہماری جو کہ وہ جو ان کی یہاں جو میٹھی کی جو چاہتے ہیں کا وہ, اسے وہ ہے یعنی ہائی کمانڈ کا ریٹ ہائی کمان جو تھی اس کے نقصے یقینی ہوتے تھے اس کے منصوبے جو ہمیں باہر گمار تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم شکر کھائیں گے بہرحال شکر تال اور ایسی شکر تال اب کہ ہومر کے متعلق میں گنڈی میں لکھا میں گنڈی کہ وہ جو تھا ایسا جرم تھا کہ جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہاں سے وہ حملہ کرے گا کہاں سے آئے گا اس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن ہو گئی سب سے جورے شام اب ہوا اس کا سبب تقدیر نہیں ہے اس کا سبب تقدیر نہیں ہے وہ سن کا جرم ہے لکھا اس مقام پر وہ لکھتا ہے کہ قسمت ہے, ہے, دلت ہے, ہے وہ انسان کو لیکن میں یہاں کہوں کہ تبدیل ہیں ان کے پتینوں کو دبوڑا ہوگا تو دبویا ہوگا لیکن حقیقت میں غیر پتین نہ ہونا اصل سبب ہے ان کی پلان کی ناکام تھا یہ میں نے ایک کے تھا اب دیکھیے میں چاہتا ہوں نقصان پہلے نہیں لیا سکتا منصوبہ بنا تھا لیکن اس کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں وقت ہوتا ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے مقابلے میں آپ اپنا سب کو دیکھو تبدیل کے مسئلے پر مانگا کی مانگ لانے کے بعد ہوگا پہلے سدا کو آپ کے گے اور میں کہ میں نے خدا کو مانو کو جیسے کتاب کا سمجھو عالم کتاب کے بارے میں سمجھو بلکہ دملہ کتاب کو ہر خدا پر تم نام اب جب آپ خدا پر تم نام لائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا خصوصاً اسلام کا خدا کتاب ہوتی ہے لیکن وہ نظریہ یہ کتابیں گی جو اسلام میں سے اس کے مطابق خدا ان کے خدوس کی عالم ریب ہے اور اسے عزم میں پتا تھا کہ ادب میں کیا ہوگا اسلام کے عقیدے میں خدا عزم میں جانتا تھا کہ ادب میں کیا ہوگا دوسری طرف دیکھیے خدا اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا حقیم ہے اس کا کوئی کام حسمت سے خالی ہو نہیں سکتا اور یہ جو تین ہیں یہ نہیں अगर आप किसी महता या दृष्ट का हो किसी खारिद को आप मानेंगे किसी मजलूक को तो आपको लागम मानना पड़ेगा केवल खुदा तो किस का हाल में आप ऐसे खारिद का तस्वर नहीं कर सकते जो कुदरत से बराबर हो जो धुंध से बराबर हो जो निराब से बनाया हो जो चाहे इससे नाजूद हो समझे ना तो खुदान को दूस तो अगर नीलम सब यही था कि अगर तुम क्या होगा खुदान को حکیل تھے ان کا جو آلکی ہے وہ حکمت کے ساتھ مرنی ہے خدا عالم ہے اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کم لے جتنے چڑے ہیں ان کی ساتھ کے ساتھ تعمیر ہے جو ان کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ وزیر نہیں جا اور قدرت ادارے کا یہ تو ہے میں قاندہ ہو سکتا کہ خدا کے اندازے میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے کسی طور سے خدا عالف ہے خدا مالک ہے اور خدا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہ کی حیثیت سب اختیار ہے وہ چار کر گزرے اور اسی طور پر جو نسائل کو مرتب کر دے وہ سب کرتا ہے وہ پہلے حقیقی ہے وہ محسوس حقیقی ہے سب کچھ اس کی ہے میرا تھا غالب الحمد للہ ہم اگر کہیں تو قرآن کو جاننے کے لحاظ سے ہم یہ جی کہیں گے کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفا جمال و نواز ہے یہ جماعت کتنی بھی صفا ہے یہ سب اللہ کی صاف اب اس فت منظر کو آپ دیکھنے نے نہیں تقدیر کا یہ ستے منظر ہے اللہ کی کفاف تقدیم کا پتہ منظر ہے اللہ کی حکمت نے کیا کہ وہ ایک اس مخلوب کو پیدا کرے او اس مخلوق کو پیدا کرنے کا جب اللہ ارادہ کیا تو جس وقت اللہ وادہ کرو اللہ کا نہیں تھا بات تو اس وقت اللہ عظیم تھے ان سے جو معروف تھا وہ اب تک کیا ہونے والا ہے مثال کے طور پہ میں یو کروں صبح اندھیرا گٹ ہو بالکل اور آپ ایک طرف سے پیچھے سے سچ لائٹیں فرسٹ لائٹ جہاں کے چلی جائے گی وہاں تک کسی میں ہوشن ہوتی چلی جائے گی تبدیل ہے خدا کتاب کے ساتھ اور جو کچھ بھی ہونے والا تھا اچھا جو خدا مل میں تھا بات डॉ अगर को मानते हैं तो खुदा काम हमेशा तक के लिए है तो ये बात दादे है कि मालूम था नुख नुख ता ता तो अगर तक क्या होगा और इस तरह से अल्लाह का आदाज राबीजन मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमा रहे थे अल्लाहित थे और उनकी हिमत भी थी तो अब हमत के तौर पर और खुद की हर हमत को बनता जान ले یہ بھی ہمارے پک کی بات نہیں لیکن بہت دیکھو آپ جب کوئی تقریر کرتے ہیں یا بات بیان کرتے ہیں آپ کچھ نوٹ لے لیا کرتے ہیں اللہ سبار قطع نوٹ بات نہیں بلکہ اللہ ہی جن کے ہاتھ کی حکمت کا یہ ارادہ ہوا کہ جو ان کا علم ہے آپ میں جانتے ہوں گے جو ہمارے عقیقے میں ایک لوہ ہے لوگ سے جسے کہتے ہیں اللہ سب عالم اب یہ محفوظ کیا ہے بلا خدا کی طرف ان باتوں کو منسوخ کرتا درست معلوم نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے یا تو مولا نے ایک مقام پر کہا کسی کہ ان سے سوال کیا کہ خدا کی کسی من کی ساتھ وہ انسانوں سے کیسے آپ کو بات کر سکتی ہے اور انسانوں کی بولی میں وہ کیسے بول سکتا مولانا نے اس کے جواب میں کہا की नौ कींसर दादी इंसान बच्चे छोटा बच्चा जो होता है इंसान उसके साथ जब बातें करता तो छोटी खतु उसकी दबाव में करता है बच्चों की तरह बच्चा हमसे बात करता है अगर उसका दिमाग हर तक क्यों बहुत ही असलमंद हो लेकिन बच्चे के साथ बच्चा है हर बच्चा उसकी बात को है تو کسی کو اپنی کبھی لیکن مخلوق کے ساتھ اس وقت مخلوق سمجھ سکتے لیکن اگر ایسی بات کرتے کہ ہم سمجھنا کر سکتے تو وہ بکولے سکتے اس کتاب نے اپنی حکمت سے ہی معافر کتاب کہہ رہا تھا اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کا مخلوقات کے متعلق منصوبہ بنایا تھا اللہ کے منصوبے کی جدید یادی یاد تک وہ سب سے مغل پہ جیسا آپ نے فرمایا جس یاد تک وہ سب اللہ کے علم میں تھا جو اللہ کے علم تھا اللہ کی حکمت کا اقتصاد یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اسے اللہ اپنے ان کے علم کو ایک جگہ مخلوق کی یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ کرتے لوگ کہتے ہیں سختی کو محفوظ محفوظ ہوتی ہے سختی اس پر اللہ کی نے قدم کو کیا ادا کیا اس سے کیا کچھ لکھتے وہ لکھ دیا جو کچھ کلاسک ہونے والا تھا یہ اللہ کے اندازہ ہے جو کہ آپ رائبن بلو کہتے ہیں آتے. یہ اللہ ہے بلو پرنگ. اس کے بارے میں مخلوق کا مخلوق کیا ہونے والی ہے کیا کرے گی کیا کچھ اس میں پیش تھا رکھ دیا گیا لکھا گیا اسے کہا گیا تقویز اندازے ملا اندازے ملاحیا دیکھیے اس نے جو بات ہے اس میں یہ نہیں تھی کہ کے لکھنے اللہ کا آیا تھا اہم کام کر رہا تھا اللہ جس مخلوق کو اختیار دے رہا تھا تو وہ نہیں کر رہا تھا بات آئی مثال کے اگر آپ کو یقین کے لحاظ سے حالانکہ انسان کا یقین نہیں ہوتا نیپال کے طور پر ڈاکٹر آئے ڈاکٹر نے اندازوں سے کہا کہ پانچ منٹ کے بعد فلاں نویس جو ہے وہ مر جائے گا یا دو سال کے بعد اس کی حالت خراب ہو جائے گی میرے ڈاکٹر نے کافی اب دیکھا تھا مجھے ہے وہ مسلط ساتھی ہے تو وہ کہنے لگا وقت وقت یہ بستی چلی جائے گی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے میں نے کہا تیرے پاس نہیں میرے میاں کے تو اپنے انداز کے مطابق ایک بات ہے تجارت کو مزمو ہے تو خدا کا اندازہ جو ہے وہ تجارت پر مزمین کی دنیا پر جو ہمارا ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور درست ہمارے دوست کی یہ حقیقت نہیں کہیں جاتی ہے لیکن خدا درست میں بھی کہہ رہا تھا کہ اب اگر کسی پخت نے آپ نے دور کر کہ پانچ مر جائے گا مر گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کہ میں مار دوں جب ہمیں بات بندی ہو جائے گی وہی کیب سے بیٹھا کاٹ رہا تھا ایک آدمی گزرا اس نے کہا اللہ کے بندے کی ساتھ تو بیٹھے سے کاٹ کر گا سوچا میں تو نہیں دیکھتا سات کا نیچے آ گیا کہنے لگا ہو نہ ہو اس تو غیر کی بات کہیے اسپتال ہی ہونا اس کو مجھے بتا میں تو بہر ہاں ایک لمبا لطیفہ ہے کچھ میں یقین کر رہا تھا کہ لوگ کا علم اور آپ کو لوگ تو وہ سب کا مارنے والا نہیں ہوتا اسی طور پر تقدیر میں لکھ لینا یہ تقدیر سچ آپ کو بتا دینا کہ تقدیر کی لائن میں تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے تو آپ اس کو مجبور نہیں کر دیا گیا تو تقدیر کا آپ کو کس طور پر آپ کا احتیاط میری بات میں آئی ہوگی میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ خدا کا علم ہے خدا کی خبر ہے اور خدا کے علم مجموعہ ہے جو کہ جو محفوظ میں مجموعے موجود ہے اور اس کا علم کو کسی کو نہیں دیا نا ہم نے کسی کو علم نہیں دیا ہوا تو تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس رحمت اللہ سے مجھ سے کہا میں نے تقدیر کے روپئے سوال کیا ایک فصور بات فرمائی ایک ساتھ فرمایا تقدیر سے گائے تو لاض سے جائے نہ ہو سکتا فرمایا تقدیر جب بندہ پر کھلتی ہے وہ بات لازمی ہوتی ہے وہ تقدیر میں وہ تقدیر تو کھلی ہوئی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میری تقدیر میں ایک سال کے بعد کیا لکھا ہوا اور تم میں ہے آپ نے سے کسی کو کسی کو معلوم ہے ایک سال کے بعد کیا لکھا ہوا جب تقدیر کا ہمیں علم ہے نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ساتھ مل کر رہے ہیں یہ اللہ کا علم ہے جس علم کی بنا سے خدا بندے خدبوس نے آپ کا اندازہ رکھا ہے آپ کو کھولا نہیں آپ نے ایک عمل کر لیا جب آپ کا عمل مضبوط میں آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا جب سب تقدیر نہیں کھڑی ہے جن پک میں آ جائے گا تو کیونکہ خدا کا ان میں تھا اس نے ان اپنے لکھ کہ یہ ہوگا بات نہیں اللہ کو علم میں تھا کہ یہ ہوگا یعنی ہم نے اللہ کو مضبوط ہے وہ جو محمود ہے کہ وہ انسان کو مجبور کا رہا ہے انسانوں کے سامنے دیکھو اس بات کو دوسری بات انسانوں کو جو کیا گیا انسانوں کے سامنے لوہے محفوظ کو کھول کر نہیں تک کیا گیا بلکہ انسانوں کے سامنے تقدیر کو نہیں کھولا آسان کو کھولا اور کی انسان کو کھولا اور انسان کو یوں کہا, کہا اللہ خبر نے کہ دیکھو میں نے یہ مخلوق کو پیدا کیا تمہیں بھی اس نے پیدا کیا اور تم انسان ہو اس میں ہے تم اس مخلوق کو جا رہے ہو اے اس مخلوق سے بھی تم نے استفادہ کرنا ہے لیکن اس مخلوق میں استفادہ کی راہ میں اس بات کو پہلے بھی ثابت ہو چکا ہوں استفادے کی راہ سو کی طرح نہیں ہوگی بس یہاں جو ہے یہ اس رخ سے ہوگی کہ تم میرے ساتھ تعلق سے قائم کرنے کے لیے جا رہے ہو مخلوق کے واقع تو اور جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ قبار مطالعہ نے ہم نے کچھ کے ساتھ اس بھلائی کی کتاب اس برائی کی کتاب اور ہمیں اختیار دیا گیا قتل دی گئی ہو دیا گیا دل کیا گیا اور قرآن نے کہا ہم نے انسان کو اس کی بھلائی کی سجا دی اور اس کی برائی بھی سل دونوں چیزیں ہم سے کھول کر تختی کری اور ہمیں نے کہا کہ اپنے اقل کو استعمال کرو اور ابل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہری لائن ہے اسے اختیار کرو ہوئی لائن ہے اسے روک دو آپ سے اگر آپ کسی نیٹی کا ارادہ کریں نیٹی کو لوگ سمجھتے ہوئے تو کیا آپ سے, سے اس ارادے میں اللہ تبار کے ٹائم میں اپنا کوئی خصوصی حکم دے کر آپ اس عرارے سے روکا تو برائی جب آپ کرنے لیں تو برائی کو بڑھنے سے اللہ نے روکا اللہ نے آپ کو اختیار کیا لیکن کروڑ تھا برائی کرو سب لیکن اللہ نے اپنی چاہیے تمہارا چاہوں گا اللہ چاہوں گا تمہارا علاقہ مصیبت سے دلا دیا ہے یہ خبر کہتے ہیں دیکھو ہم یہاں کھاتے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں چلتے بھی ہیں شرسک بھی ہیں اپنے کام بھی کرتے ہیں اور اب ہم سب حکومت کا قانون جو ہے لاگو تو ہے لیکن قانون نے ہمیں ہم دوسرے بتاؤں کر دیا میری بات سمجھ کسی طور تقدیر علاج نے ہمیں جو شرف نہیں کیا یہ اللہ کے علم کا طریقہ ہے کہ وہ محسوس میں معاف ہے ہم سب کو خلاف اگر ہم اس بہانے سے کہ تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ بھٹ کر پیس جائیں تو یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ تحفظ کا مسئلہ ہوگا یہ بے تاریخ کا مسئلہ ہوگا نبیوں میں سے کسی نے بھی کتاب نہیں مولا نے اس بار میں اس مقام پر لکھا کہتا ہے مولانا رول کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ایسے ریچے مستی خاصا نے گد میں نہیں سم کا حجی سے جب روک کہتا ہے سوال اے ایسے ریچے مستی خاصا نے بد میں نہیں سم کا حجی سے مولانا سوئ شیر میں اس کا جواب دیتا ہے مولانا روز کے شیر میں مولا اس کو بھی ہو ہیں بال داغوں کا سو تاہر بال دہوں کا چاہتا ہوں کہ دیکھو تقدیر کا مسئلہ جو ہے اگر اس کی بنا فرق تم ہار پر بیٹھ جاؤ عمل کو چھوڑو پر بیٹھ جاؤ تو یہ تقدیر کا نقصان نہیں یہ تمہاری اپنی بو ہندتی سب ہندتی کا اثر ہے اپنی سب سے جواب سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جیسے پڑھ ہوتے ہیں ہو جو ہوتے ہیں بات کے بھی ہوتے ہیں سہ کو ہاتھ کا لگا کر دکھاتا ہے اور کلو کے بھی ہوتے ہیں وہ جو پاکستان میں کوئی چاہتے ہیں وہاں ہوتے کی ہر نہ کرتا ہے اب تقدیر کا مسئلہ سب سے دوارا جو سمجھا تو محمد نے سمجھا آپ کو دوارا کوئی تقدیر کے مسئلہ کا لانے والا نہیں اور آپ کے سامنے محمد کی زندگی کھلی ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ کیوں کھلی ہوئی ہے بھی زندگی کیوں کھلی نہیں لیکن محمد کی زندگی میں آواز نہیں آپ کی زندگی جتنی اعلی زندگی ہے اور جتنی محرت کی زندگی ہے زندگی کی محرت کی زندگی اس کے بعد ان سے ان لوگوں نے مسئلے کو لیا وہ کون سے زندگی کو دیکھو چندرم تک دن کو لے کے سب سے نچلے صحابی کو دیکھو سب سے پوچھے صحابی تک آپ دیش سے چلے جائیں शहाबा ने हाथ तो लेकर जाएंगे उन लोगों ने काफी बात नहीं कही थी बल्कि उन्होंने अपने अमर से जो साबित कर दिया था कि था। था हम आह काम के पाबंद हैं हम के तो आह काम पर तोड़ते रहेंगे और जब तुम आह काम की पाबंदी करते चले जाएंगे उदाह नैय हमारे साथ कोशिश चली जाएगी दुनिया के हाथों भी हमारे सदनों में होंगे और आतो हमारे सदनों में होंगे ظام تقدیر کا محتوان کو کوئی الگ نہیں بناتا وہ اللہ علم ہے وہ آپ کو کھلا ہوتا نہیں اس بنا پر آپ کئی نہیں کہہ سکتے تو تقدیر میں ہمیں پابند کر دیا تو دنیا کو کھل نہیں تھا کرنے لانچ کرنے کام کرتے نہیں اور تبدیل میں ہمیں روک دیا تقدیل مرنا ہے کسی کبھی نہیں کنج کو تقدیر کو بھی نہیں بتایا گیا اس لیے تقدیر کا بہانا ہوا ہے کھڑے نہیں خبر نہیں کہ یہ خدا خراب خود سری خدا فریبی خبر نہیں کہ ہے یہ خدا شریری یا خود سریری عمل سے داخل ہوا ہے بنا کے خطر ملتا بہن کا بہانا بنا کر حمل سے جان چلانا جو ہے کہ تقدیر کا کسود نہیں ہے تقدیر کھلی نہیں ایک بات اور ایک اور بات کہ جو ہمیں تقدیر کھلی نہیں تھی تقدیر کھلی نہیں تھی وہ تقدیر ہمیں روکتی نہیں تھی تقریر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا بات سمجھ رہا ہوں تقریر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا تقریر پر ایمان لانے کا فائدہ قرآن نے بتایا دیکھو قرآن جو ہے کہ جو اندر کی ہدایات کو سوچتی ہیں یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں اس کے پردار کو سنوارنے کے لیے آتی ہے اسے احمد نیچے پیمانے پر پہنچانے کے لیے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان میں پیدا کرنے کے لیے آتی ہے انسان کو پہاڑوں سے پکڑا دے سمندروں سے پکڑا دے لیکن انسان کو بہت ہی جاتی ہے انسان کو پیچھے نہیں کیا جاتا اب اس بخت سے سوچ کے قرآن نے تقدیر کا جو فائدہ بتایا ہے وہ کیا بتایا تقدیر تک اس لیے کہ لے آؤ जब तकदीर से तुम इनाओगे तो देश मुझे तुम्हारे सामने हो जाए जब तकदीर से इलाम होगा तो तुमसे कोई चीज सवेल हो जाएगी मेरा बच्चा मर गया मेरी प्रोडक्ट आती गई मेरी बातशाही मुझसे चाहिए मैं तो नहीं हूं लेकिन ये मिसाल के तौर पर क्या बातशाही मेरी मुझसे चाहिए हूमत चाहिए थे और जिससे तकदीर से जकून नहीं کرے گا آپ کو معلوم ہوگا حالت امریکہ میں اس وقت دنیا کا سب سے امریکہ پہلی ملک ہے جس کی پرشو دنیا کے کسی ملک میں اتنا ہے سب سے زیادہ پر ہوتی وہ وہاں ہوتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہے اس بار میں تھا کہ مدد گرمی سے اس جنل میں یہ کیوں ہوتا جس وقت ہاتھ سے تیز جاتی ہے تو انسان کرتے انتہائی کمزور ہوتا ہے جھٹکا لگتا ہے تو انسان خود اپنا جھٹکا کر سکتا پہلا جھٹکا جھٹکا اور دوسرا جھٹکا وہ سکھوں کا جھٹکا جب انسان کو ہوتی ہے تو پرچاش نہیں ہوتا اپنے کو سکھا کر اور اس کے کو آئیے دل کو مارنے والا سب لکھتے رہا جا سب جاگتا رہا میرے آتا سید حضرت محمد مصطفیٰ حضرت وسلم اللہ وبا آج ہی اور نوازی کا انتقال ہوا اور بیٹی کو ایک جواب بھجوایا بچی مر جائے کسی کی اور نواسی ہوتی بھی تیاری ہوتی ہے نوازی کا انتقال ہوا نوازی کو بیٹی کو پیغام سے بھیجا بندہ ہے وہ کل میں چنٹو کیا ہر فل فلتا اور ہر چیز کا اللہ دینے والا ہے تو اللہ ہونے والا ہے اس کے ہر چیز کا وقت مرغے محفوظ ہے تو سبر کر لو اللہ سے الگ امید یاد ہوگا لگا لیکن اس تو مذہب کا کام کا دیا تبدیل جو ہے جتنے بھی آپ کے چیزیں شوق ہو جائیں سارے اس زمانے میں مسلمان تو جتنی سے جتنی جو صحیح میں مسلمان کو آپ آت آ جائے گا اور مصیبت پڑ جائے بھائی قسمت میں لکھا تھا ہر چیز زیادہ اور یہ ہوگا کہ آپ تک سیمت نہیں ہوں گے سب کچھ جاتے ہیں بالکل کروڑی سے آپ ٹائم لیسٹ ہو گئے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہا لیکن آپ دل آپ کے پاس موجود ہے اور وہاں اللہ کا یقین موجود ہے اور انہیں اصیدہ موجود ہے کہ سب دن تھا خدا نے مجھے نو کی کیا ضرورت بات سمجھے ڈالا اب نہ کرنا کرنا اس چیز کو جو تہار سے جاتی رہے اب اس لیے نفسیاتی طور پر تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے آبو ہے مالک ہے عالق ہے میری قسمت میں آتا اب ہو گیا جو ہمت میں لیتا اور اس کے بعد دوسری چیز ہے نیو ہندو اکثر گزارا کرتی ہے وہ ہوتی ہے میں کچھ ہوں شیطان کے لائن کا گناہ شیطان بھی نہیں چاہتا ہے نا تو میں کچھ ہوں میں نے اپنے جمال سے کائن کیا وہ قانون جو تھا حمت منسا کے زمانے میں جس وقت حضرت مسا نے اس سے کہا کہ تھی جو تجھے, تجھے ملا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے, دے دے اللہ کا حق ادا کر دے تو کہنے لگا کہ یہ دو مال میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے ملنے کے بندے سے کمایا ایک تھا ایک سرحنی تھی ایک ادانی تو جب انسان کام کو کر لیتا ہے نا سوٹی کا تو انسان کے اندر لفظ لگا ہوا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک غروب کی سکھ پیدا کر دیتا ہے تقبر کی سکھ پیدا کر دیتا ہے اور تقوی کی سکھ جو ہے وہ کسی نے کہا تقبر آزادی تقبر آزادی کو بھی خراب کیا تھا یہ تصویر کی گرنا غریب ہے کہ میں نے آپ اپنے ساتھ فرمایا کہ جس کے دل میں بستی برابر فکر ہوگا جب تک جہنمن میں گندگی کو دیا جائے گا تو گند میں جان نہیں کیا جائے گا تو ہے وہ کیسے تازہ ہوتا دیکھو ایک تو ہوتی ہے کچھ کتاب جو کہ مثال کے طور پر کوئی حسین زمین ہے بس کو صبح دیکھتا بس رسمان بھی مٹکتا رہتا ختم ہونے جمانے میں یہ چیز کہ میں آتا ہوں میں آتا ہوں حالانکہ اگر ہم سوچے یہ تو یہ پورا اس میں کیا کمانے میں تو کتاب اتنی مال آیا بجلی مل گئی اچھے پہنچ گیا تو زمین کو دیکھ کر چلتا نہیں پرانوں نے کہا کہ ایسے چلتے ہیں آپ سے میں ہمارے بادشاہ امریکہ پہ ہو جاتے ہیں سی میں جب ہوں کھول کر پہلے سو اس سے لوگ بڑا بھی کر لیتے ہیں تو وہ جب ان کی چلن میں میں نے فرق دیکھا تو میں نے کہا بھائی پاکستان کے چلتے ہیں لیکن امریکہ کے سیٹیں نہیں تو خاص قسم کا سبق اور چائے ہوتی ہے وہ پھر وہاں پہ سلتے ہیں کہ بھائی ہم کسی دنیا سے ہو کر آ گئے میں نے چاہتا کہ بدو سلام میں سکھا ہے کہ تم زمین پر سفار نہیں دو گے بہار کا فرق نہیں دو گے تو اور چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کو بجاڑنے والی چیز کیا ہے جو ملتا ہے اس کو کرنا تو جب انسان کو کچھ ملے گا تو قرآن نے کہا لہلا آپ آ کر تم بلا کرتا ہوں الا اور آتا تم اور نہ کرو جو میں تمہیں دیتا ہوں بڑے سے بڑا ہوگا میرا بن جائے تو درشن چھٹ جائے اللہ کا ہی میں خدا میں حضرت محمد الطفا مسلم سفا مکا سے جس وقت مکہ مقدمہ میں داخل ہو رہے ہیں پاتے کی حیثیت سے تو وہاں وہ نورم درد کے کائل سے قائم کر رہے ہیں میں اسارے ادھر کے دے دیا کرتا ہوں نورم کا سائل آپ نے سنا ہوتا یہاں کے وغیرہ کو قتل کیا گیا تھا جنگ کے مجلموں کو منٹ آتی ہے جس وقت چل رہے ہیں تو کہتے ہیں آتا ہے روایات میں جس وقت وہ مطلب کابل میں داخل ہو رہے تھے ان دو ملاق کے ساتھ وہ ٹائم درد حالت مرتبہ جو تھی وہ ریٹیان جسے ہم کہتے ہیں بارش لگ رہی تھی اور تباہ کر رہے تھے ارحم اللہ بہت احمد آباد بہت امن آباد فرمایا تمہیں صلاح کے لیے یعنی بولتے لیکن اللہ کی اطاعت لگے کہ سب کام کو سلپ کے دی جس نے کہ مجھے کامیاب کیا اپنے بابے کو پھر کر دکھایا اور خود پکیلے میں تمام بچکروں کو شکست دی اور مجھے سفر اور یہ کیا کہا خود آئے تھے کیسے میں نے پتا کر کے لیا ہے میری تصدیق سے لیا لیکن اپنی تصدیق سے نگاہ نہیں گئی خدا کی اطاع پر نگاہ گئی تو میں بھی اس کو کہا تھا کہ تقدیر کے اخ سے بات یہ آئے گی کہ آپ نے تقد اور ترونیت پناہی سے پیدا نہیں ہوگی جو دی دیکھو گے اس سے اثر ہے سمجھو گے کہو گے خدا کی تک سے ارے اس وقت تک میں نے چند مقابلہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ تقدیر الہی کا آپ اللہ کے ساتھ متعلق ہے تقدیر اللہ کتاب اللہ کے ساتھ مسلم ہے تبدیل جو ہے کی پلاننگ ہے لیکن اس نے مخلوق کی خلقت سے متعین کی اور کیونکہ خدا کا علم ازمی ہے اور ادبی ہے اسے ادب میں معروف تھا کہ اگر تک کیا ہوگا اس نے اپنے علم کی روشنی میں جو کچھ ہونا تھا اپنی حکمت کی بنا کو لکھ ملا اسے تقریب تھا مافوس کر دیا گیا یہاں تک انسان کا تعلق ہے کسی انسان کا تبدیل نہیں کھلی تقدیر کے نہ سننے کی بنا تو انسان کو نہیں کہہ سکتا کہ میں امر اس نہیں کرتا میں لکھا ہے جو امر اس کرتا ہوں کہ تقدیب میں لکھا ہے اس کو تردیب کھلی نہیں تو وہ تردیب کو کام نہ کر چلے گا اس کے سامنے تو اللہ نے اپنے آکار کو رکھا ہے بنایا ہے تو میرے, سے میرے کو دیکھ کر تقدیم میں جب عمل ہو چکا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جس کی تقدیر میں خاص دن کے لیے لاہ کا کبھی ہو جائے گا یاد ہے اور ساتھ ہی بات جو تھی کہ تقدیر ہے تبدیلوں سے چھٹی ہوئی ہے اب انسانوں کو اس سے یہ حکم دیا گیا استعمال میں تمام آپ کام وقتی ہے اور تبدیل سے آپ کے ہیں کیونکہ انسانوں میں سخت ہندر زیادہ نہیں کرتے کے چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سخت سخت ہاتھ سے وہ جو واقعہ ہو جائے اسے اپنی طرف محسوس نہ کرے خدا کی طرف محسوس کر کے اپنے میں ہندوت اور تازہ پیدا کر لیں کیونکہ اگر دل ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا تو دل کو ہی رہا سب کچھ جان کے ساتھ انسان سب کچھ کر سکتا ہے تو تقدل کا عقیدہ ہے جو انسان میں قوت پیدا کرتا ہے دل کی قوت بھی الگ نکوت بھی اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ انسان اندر اور تقریب کی چیز کو آنے نہیں دیتا جو سک انسان حاضر کر لیتا ہے جو تقدی کا نامنے والا ہوگا وہ نہیں کہے گا کہ یہ خدا کی طرف ملی اس لیے ہر چیز خدا کی طرف محسوس کرے گا اور اپنی تقدیت آئی ٹیگا آج کے دنوں کے آرام بھئی تقدیر قصل کرنے کا حرف کیا ہے میں بھی کہوں کہ انسانوں میں رہتے ہوئے ہر دن میں ہو جاتا ہے تو باقی وہ اس معاشرے رہ رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے خود اگر وہ جانے تو وہ پورے راستے میں دلی ہو جاتا ہے جو تقدیر ہوگا وہ اپنے دونوں کے لحاظ سے تقبر ہونے کے درجے پر ہوگا مختلف سب ملتا ہمیں متوجہ ہوگا اور جو آج بھی اختیار کرے گا ہم اس آتا ہے گا من منت اللہ جو دور اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے مثال دے دے گا غالبا تقریب سے متعلق موٹی موٹی باتوں کی دور میں آ گئی اور آپ ان مزید آج قسمت شاید نقل قسمت سو قسمت شاید ہمارا اگر پورے طور کو عملی طور پر اس کی حقیقت نہ جاؤ تو خدا نئے سب کے نادان میں کام رکھو آئے اخلاق محمدیہ پر کو کرو اپنے دل کو صاف کرو کہ جو دل کاف ہو جائے گا اس کے ساتھ دل پر اترے گا تو آپ اللہ تعالیٰ آپ ایک ہاتھ آ کر خون گے یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کچھ जब हवाई खेल जाएंगे तो सिर्फ लगातार सिर्फ ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन कितनी हो तो पानी बन जाता है हम कहते हैं वही चाहते हवा से पानी कहते बने तो कहते हैं तुम्हें सोचा तो हम भी यूज कहेंगे अरे अकीतह से बात सुनने नहीं आती तो हाल में जाती मैं आपको पहुंचा करके देखो उसकी बात हो जाएगी आप गई तो बात बारे में कुछ शक्ति है یہ بات جو ہے اس میں ایک بدلا دے دیتا ہوں بات یہ ہے آپ اگر قرآن کی ایک بات ہوگی میں قرآن سکتا ہے قرآن سے لیا ہے قرآن قرآن میں کہا کوئی بنتا اور قرآن میں نماز نہیں تھا तो अब किसी तरह से अगर आप देखा जो हमला जो साफ पानी नहीं आएगी अगर पूरे पुरानी की आप हराश हो रखेंगे तो आपको जो मालूम होगा कि वो हमारे आना की साफ आई है जैसे कोई आगे और उसका नर्म जब इन होता है प्रस्ताव दिया जाता है तो सर अलग अल्लाह ने कहा तो सर आई मनी کے بارے میں چاہیے بارش کروں اجیب اور دوست کل اس تبدیل کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کل کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس انسان کو کیوں آج مایا گیا استعلام کیوں ڈالا گیا اور ہم دیال احمد اسلام جو اپنی ذات سے کامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے جیسے ہوتا ہے تو ان کا کسوس کیا حافظ ہے سوال یہ تھا یہاں ہمارے خیال سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا باقی دو سوال بھی ہیں ایک سوال وہ اسلام کا معاشی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی گرو کا قصہ ہے بہرحال تو کیونکہ جو میں نے اس وقت کہا کہ انسان کو کیوں آج گیا اس کا تعلق کی کیونکہ کچھ نہ کچھ تقدیر کے ساتھ ملتا ہے اور تقدیر کے ساتھ متعلق ہے اس خیال سے میرا خیال ہوا کہ کسی دونوں میں پہلے اس صحیح بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات کرے تو اس چیز کو ایک مسلمان کی حیثیت سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ صبار تعالیٰ کی سات عالی کی ہے میں بار بار اور کر چکا کہ دلہ کے ساتھ کی جانیں ہیں ہم اللہ کی فکتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے ضہور کو چاہتی ہے ہر شخص جو ہے اپنے ضہور کو اپنے کو ہٹکارا کرنا چاہتی ہے اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور سید آئی وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور سید آئی میری آنکھوں کی تین آئی میں ہے اسباب مستور حسن تجلی چاہتا ہے है ضرورت چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے حسن دیتا ہے میں داقت آئی جاتی مشہور فیر ہے یعنی ہوتی ہے یہ کچھ ایک ہوتی ہے وہ کو چاہا سکتا اسی طور پر اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اندر فستے ہیں اور اللہ کی سات کی صفات کا ضرور اگر نہ ہوتا تو اللہ کی صفات کیسے ثابت ہو سکتی مثال کے طور پر یوں سمجھیے اللہ عادل ہے عبد کرنے والے ہیں اللہ رزاخ ہیں رقص دینے والے ہیں اللہ خالق ہے پیدا کرنے والے ہیں اللہ سبار و تعالیٰ حاصل ہے حکومت کرنے والے ہیں اللہ عام ہے حکم دینے والے ہیں اسی طور پر اللہ حمن ہے ان کی سکھ کا تقاضا یہ ہے وہ لوگوں پر غم کریں اللہ سبار و تعالیٰ کی سکھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایسے معاملات کو عدل کے ساتھ نبھائیں اسی طور پر جب بھی اللہ کی سک سے ہے عدل میں تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت چل جائے گا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کا ضرور جا ہے اور دیکھیے اگر ہم اللہ کو خالق مانگے تو خالق کی سس کا ضرور کیسے ہو سکتا ہے جس تک کہ خالق مخلوق کو پیدا نہ کرے خالق کی سس کا تقاضر یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے جیسے دیکھیے انسان کے حملے سے بھی لوگوں نے وہ عالم عالم پر کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا کچھ نہ کچھ اس نے اطر ہے اللہ کی کفاط اس کی انسان کے ساتھ ہے انسان کی کفاف ان کے ساتھ ہے بلا تو اتنے یادانا بھی ہے اور کیا کروں بہرحال انسان جوان ہوتا انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جنہیں شادی کرتی ہے چاہت کا تقاضا ابھی ہوتا ہے کہ ایسا بھی کر اور اگر وہ چاہتی نہ ہو تو تقاضا نہیں ہو سکتا اگر یہ اہم چاہتے ہیں ایسا ہو کہ چاہت بالکل ہے نہیں ہے جی سرکار صاحب تو وہ تو وہ کیا کرے گا اس میں اور دائیں کے لحاظ سے اللہ تعالی نے اس کسی چیز کو گم نہیں کرتا किताबों में मदद और पर कई किताबें लिखी गई शुरू में किताबा लमा उसी लिखी इसी दोस्त उसके बाद थे क्या नाम है तिरान सब की वनियत आई उससे पहले सीमाओं लगाने की जो है आठ छी में اور کیا نام ہے عربی میں میں نے رکھا اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سنت میں مرکب طور پر تو سب اس کو مرکب کرتا ہے آج کے دور میں جو کہ ظاہر طور پر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ باقی جو کے کے نہیں تھے ایک میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مدار شالقین لکھوا دوں تو کتابوں کے لیے اندر آ گیا اور ہم بھی طور پر بھی آ گیا اور کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا خوش آپ ہی دوڑ میں آپ دیکھیں صرف ہدفانے کا حسم ہے تصور پر کتابیں انسان حیران ہوتا صرف کو ان کے لے لو چوبیس ہزار صفحات کے مواعث کے علی گڑھ اور جو کتابیں ہیں وہ تقریباً وہ علیحدہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ شکر حدیث سر نظر اللہ احمد صدر نے جو کام دیا اور نہ نس، صرف یہ کہ شکر حدیث نام شکر عزیث ہے حدیث پر جو کام دیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی یہ اشار منسوخ ہے کہا گیا کہ پھر سے کام لیا جا جائے گا تو سلوک کے بارے میں اور اس کی لاغ کے لیے آپ کی عمر میں بیماری کی حالت میں ملک جن ملک اور علاقوں کا علاقہ بس میں یہ کہوں کہ یوں کہ یہ بڑا آدموں کے دورے بس تاکہ وہ چین چک کے مٹی جائے